السّلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرحان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه ومن أظلم ممنع من مساجد الله أن يذكر في حكمه وسعى في خرابها کا ما لهم اللہ, اللہ رب العالمین کے گھر مساجد اللہ کے بندوں پر ان کا کچھ حق اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمارا بی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں گھروں کے درمیان مسجدیں بنائی جائیں اور پھر مساجد بنا کر تعمیر کر کے انہیں صاف صافتھر رکھا جائے ان کی طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے وایو سیابہ اور مساجد کو خوشبودار رکھا جائے گند میل کچید اور بدبو وغیرہ یہ مسجد سے نہیں آنی چاہیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی ہے ما امیر مجھے مساجد کو چونا گچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا خامخا پیسہ مساجد پر لگانا جس کی ضرورت نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تو ذخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجد میں ایسی فضولیات سے منع کیا ہے لیکن تمہاری حالت یہ نظر آ رہی ہے کہ تم جس طرح یہودہ نے اپنے سوما کو گرجا گھروں کو معبد خانوں کو نقش و نگار کے ساتھ سجایا تھا تم بھی ویسے کرو اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیش گوئی آج کسی حد تک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بے شمار ایسے فضول کام ہیں جن کی مسجد کو ضرورت نہیں ہوتی مسجد میں کیے جاتے ہیں اپنی ہی مسجد میں دیکھ لیں اب یہاں ہے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں صرف اس قدر روشنی کی ضرورت ہے کہ جس سے سفید سیدھی ہو جائیں اگر کوئی بوجھی جانور یہاں پہ کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے تو ہمیں نظر آنا چاہیے اس قدر روشنی کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت اور حاجت ہے تو مسجد میں جتنی بھی لائٹیں موجود ہیں ساری جلا دیے یہ کیا ہے یہ فضول ختم ہے اور فضول ختم کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا کشراق نہ کرو کیوں اللہ تعالیٰ لا سے بل مشرسین اشراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دوسری قسم ہے تبذیر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اشراف ہوتا ہے کہ چیز ایک ضرورت ہی ہے اس میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا مثلا گھر کے آگے پرکھا لٹکانے کی دروازے کے آگے ضرورت ہے سادہ سا کپڑا لٹکا دو ضرورت پوری ہو جائے گی اب اگر کوئی وہاں بہترین قیمتی ریشمی کپڑا لٹکا دے کام تو اس نے بھی وہی کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اسراف اللہ تعالیٰ اشراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تبدیل یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں پھر بھی اس کو اس پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کو پیدا کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے جس کی مثال آپ کی یہ جلنے والی لائٹ ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ان کے جلانے کی ہاں جب کسی نے برحان پڑھنا ہو یا احتقاب کے دوران لوگ بیٹھیں گے اجرے بنا کے اندر تک لائٹ نہیں جائے گی ساری جلانے کی ضرورت پڑ جائے ٹھیک ہے جلائی جائے ہمارے استاد محکم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد کی ساری لائٹیں جلانی ہیں کیا یہاں پہ تم نے موتی پہ رونے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی جب تھی کیا ضرورت ہو ساری جگہ تو فضولیات سے مساجد کو بچایا جائے جو چیز اس کے ضرورت کی ہے وہ پوری کی جائے جو ضرورت کی نہیں اس کو ختم کیا جائے اس کے خرچ نہ کیا جائے پھر خوبصورت نظر آنے والی چیزیں جن کی طرف نمازی کی توجہ اور دھیان بار بار جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروائی ہے اس طرح کا نقش و نگار والا مسلح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا جا آپ اس پر نماز آپ نے پڑھی نماز پڑھی تو خیالات وہ مسلح کے اوپر جو نقش و نگار تھے مرکوب ہو گئی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک فرمایا از ابو بھی خمیشہ اس چادر کو مسلح کو لے جاؤ اور وہ تو امبی جانی تھی ابھی جامل. میرے پاس ابو جام کے لوگ جو امبی نامی نامی کپڑا بناتے ہیں وہ لے آؤ کیوں؟ فرمایا آؤں پر جو اس کے نقش و نگار پھیل گوتے ہیں یہ مجھے نماز میں غافل کرتے رہے ہیں توجہ ان کی طرف چلی جاتی تھی لہذا خادہ مسلح لے کے آؤ میں اس سے نماز پڑھوں اسی طرح اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ تصاویر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہہ دیا امی عنا انا کے راما کے یہ جو پردہ نے اٹکایا ہوا ہے دروازے کے آگے اسے ہم سے دور کر لے تصاویر جو اس کے نقش و نگار اور تصاویر ہیں وہ مجھے نماز میں بار بار متوجہ کرتے ہیں بار بار میری توجہ ان کی جانب چلی جاتی ہے نگاہ بار بار ہوتی ہے اسی طرح ہمارے ہم ہاں ساجد میں وہ گھڑی بس اوقات لٹکائی ہوئی ہوتی ہے مسجد کے قبلے والی دیوار پر کبھی کاری صاحب امام صاحب کوئی دو چار آئے تھے عام میں زیادہ پڑتے وہ نمازی رات بار بار دیکھنے رکھتے کتنے منٹ لگائے ہیں اس نے نماز میں یہ فطرے میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں جنہیں شائد پہ رکھا جائے مقصد ہے وقت دیکھنا پچھلی دیوار پہ بھی اگر ہوگی تو ٹائم سب کو نظر آ جائے گا نماز کے اوقات معلوم کرنے ہیں جہاں پر بھی لگی ہوگی پتا چل جائے گا تو ایسی اشیاء جو نمازی کی توجہ کو نماز سے ہٹانے والی ہیں وہ ساری کی ساری مسجد سے ختم کی جائیں تاکہ نمازی کا جو ذہن ہے وہ پورے طور پر نماز کے اندر مصروف اور مگن رہے پھر اسی طرح مسجد کا حق ہے کہ جو بندہ بھی مسجد میں آئے وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رقط کم از کم ادا کریں نماز ادا کیے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاج جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے کوئی بھی وقت ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ دو رکھتے نہیں پڑھ دیتا نماز پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا منع ہے مسجد میں آنے والا وہ نماز ضرور پڑھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو کھا پی لیا کرو پوچھا جنت کے باغیچے کیا ہیں فرمایا اللہ کی مساجد ہے پوچھا ہوا مر رتر ہوں پھر چرنا ان میں ان سے کھانا پینا اور چننا وہ کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نماز ادا کرنا کہ مساجد میں آؤ اللہ کا ذکر کرو نماز ادا کرو پھر مساجد کا حق ہے کہ انہیں اللہ تعالی کے تقوے اور ایمان پر بنایا جائے مسجد کی بنیاد اللہ تعالی کے خوف پر ڈاڑتے رکھی جائے مسجد کے اندر کچھ نمازی آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا کرنے کے بعد ایک گروہ نے نئی مسجد تعمیر کر لی کچھ طریقہ کار یہ بھی چلتا ہے مساجد کی تعمیر کا یہ ٹھیک نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے پرانے وزیر قرفانے امیر کے میرے ساتھ فرمایا ہے لا مسجد ان اسی سال تکوا من ابلی یومن احقو انتقو کی جس مسجد کی بنیاد اللہ کے تطبے پر اللہ کے ڈر اور خوف پر رکھی گئی ہے مقصود و مطلوب مسجد بنانے کا اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کی خوشنوی اور رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے اور جس کی بنیاد تقلے پر نہیں ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے پھر اسی طرح مساجد کا حق ہے کہ اس کی تعمیر کا اور اس کی ہمہ قسم ضروریات کا خیال رکھا جائے جو نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں مساجد میں استعمال ہونے والی بجلی پانی وغیرہ وغیرہ سب کچھ خود استعمال کرتے ہیں تو ان پر حق ہے فرق ہے ان پر کہ وہ جس قدر مسجد کے اندر موجود سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اس قدر وہ ان سہولیات کو پیدا کرنے کے لیے چندہ فراہم کریں کچھ لوگوں کا یہ وسیلہ اور طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ اپنے صدقے اور زکات کا مال نکالا اور اٹھا کے مسجد کی انتظامیہ کو دے دیا تو مسجد پر صدقہ اور زکاط کا مال نہیں لگتا اپنا حقیقی اصل مال رسول مال وہ مساجد پہ خرچ کیا جائے کیونکہ آدمی ہے؟ گھر گھر ہے اس نے پنکھے کی ہوا لی ہے تو گھر کے بجلی کا بل اپنی جیب سے دے گا صدقہ زکات کے مال سے نہیں یہی بندہ مسجد میں آ ہے مسجد میں اس نے آ کے مثلاً پنکھا چلا لیا ہے تو استعمال تو خود کر رہا ہے تو اب وہ زکات کا مال دے مسجد کو تو کیا مانا زکات دے کر پھر خود ہی اس کو اپنے ہی زکات کے مال کو اپنی ہی ایل کچیل کو, کو کھانے کے لیے آ گیا ہے انتہائی گٹیا قسم کی حرکت ہے مساجد پر ہاں اس کے روز مرہ کی ضروریات ہو بجلی سوئی گیس پانی وغیرہ کا بل ہو یا امام خطیب کی تنخواہیں ہو کسی بھی قسم کی ضروریات ہے مساجد کی وہ انسان نمازی مؤمن, مسلمان واحد آدمی اپنی اصل جیب سے پوری کرے ادا کرے پھر مسجد کی ضروریات کے اندر اگر اس بات کی ضرورت بھی محسوس ہو کہ مسجد کے امام یا خطیب کو رہائش اور جگہ دینی پڑے وغیرہ مسجد کی آبادی ممکن نہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر جب تک امام اور خطیب کو مسجد کے اوپر یا مسجد کے قریب رہائش نہ دی جائے تو مسجد کا آباد ہونا ممکن نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما مساجد اللہ ہی. اللہ رب العالمین کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی جس طرح سے ممکن ہو سکے ضرور کریں امام اور خطیب کو مسجد کے قرب و جوار میں گھر مکان تعمیر کر کے دینا یہ بھی مسجد کی ضروریات کا حصہ ہے قریب جگہ میسر نہیں ہے مسجد کی مسجد کا طے اس کا کچھ حصہ وہ مخصوص کر دیا جائے پخت کر دیا جائے تو اس کے اندر وہ امام اور فقیم کی رایت رکھی جائے تاکہ مسجد آباد رہے وہ بے آباد اور ویران نہ ہو جائے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اگر امام اور فکیم افطار کسی ضروری کام سے غائب رائے رہے تو پیچھے سے لوگ مسجد سنبھال لیتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ مسجد بے آباد ہو جائے لیکن اکثر و بیشتر مساجد کی صورتحال یہی ہے جب تک امام اور خطیب مسجد میں موجود ہے تو مسجد کا کام کر رہا ہے امام صاحب ایک دن کے لیے بھی غائب ہوئے نہ آزان وقت پہ نہ جماعت وقت پہ تو یہ مسجد کی تخریب ہے تعمیر نہیں تو مسجد میں آبادی کو پیدا کرنا مسجد کو آباد رکھنا یہ اہل ایمان کا جو میں آخرت پر اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں کا خاص شعار ہے اور ان کا حصہ اور حق ہے پھر مساجد میں جو آنے والے نمازی ہیں ان کو مساجد کے قریب کیا جائے روکا نہ جائے بھگایا نہ جائے ہمارے ہاں عموماً مساجد میں طریقہ کار یہ کرتا جاتا ہے کبھی کوئی بچے چند ایک مسجد میں آ نماز پڑھنے کے لیے بھول کر وہ بچے ہیں شور شرابہ کریں گے کوئی روئے گا کوئی پیٹے گا کوئی ایک دوسرے کو ماریں گے آخر بچے ہیں یہ کام انہوں نے کرنا ہے تو ان کو اتنا شور بچوں کا نہیں ہوگا نماز کے دوران جتنا ان کو ڈانٹنے والوں کا ہو جائے گا نماز کے بعد ایسا ڈرائیں گے تھمکائیں گے کہ وہ پھر ساری زندگی مسجد کا روخ نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں بچے آتے شور کرتے روتے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع نہیں فرماتے بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جی کرتا ہے سر چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں لیکن اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہیں بچے کی ماں کی ممتا نہ تلپ جائے وہ بے چین نہ ہو جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہیں جمعہ کا دن ہے خطبہ جمعہ فرما رہے ہیں شہید بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی دونوں مسجد نبی میں داخل ہوئے سرخ رنگ کے لمبے لمبے قمیض انہوں نے پہنے ہوئے کمیز چونکہ لمبے تھے نمازیوں کے ساتھ مسجد کٹاخت خط بھری ہوئی تھی وہ آگے کے جانے پا رہے ہیں اور کبھی گرتے ہیں کبھی شملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا خطبہ جمعہ چھوڑا ممبر سے نیچے اترے آگے بڑھے دونوں کو اٹھا لیا ایک کو دائیں جانے ایک کو بائیں جانے اٹھا کے واپس ممبر پہ آئے اور خطبہ شروع کیا اور ایرث فرمایا اللہ نے سچ کہا تھا کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنا ہے تو میرے نواز سے میرے سامنے گر رہے تھے مجھے برداشت نہیں ہوا اٹھا لی جاؤں اسی طرح ام سنید رضی اللہ تعالی عنہ انہا انساریا حضرت, حضرت, حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور بچوں کو مسجد میں بھیجنے کے لیے ان کا یہ کام اور طریقہ کار تھا کہتی تھی کہ جو بچہ بھی مسجد نبری میں جا کے جمعہ پڑے گا واپسی پہ میں اس کو سکندر کھلاؤں تو ہم اس لالچ میں کہ چلو جمعہ پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہمیں سکندر کھانے کو ملیں گے مسجد نبی میں جاتے چھوٹے بچے جمعہ پڑھنے کے تو ان کو مسجد کے قریب کرتے صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ مجماہی ان کا یہ طریقہ کار تھا ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو بگا دو پھر بھگانے والے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں کمرے جھکنے لگتی ہیں اور امام کے پیچھے اکیلے دو چار کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سفید ساری فارغ پھر کہتے ہیں کہ نوجوان نسل عمار کے قریب ہی نہیں آتی قریب کیسے آئے دراز دھمکا کے پہلے مساجے سے ان کو بدل کر دیا گیا ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کون کھا جائے گا یہاں پہ تو یہ نمازیوں کو چاہیے کہ نئے آنے والے نوازیوں کو اپنے قریب کریں ان کو محبت اور پیار دے اچھا اخلاق اور اچھا سلوک ان کے ساتھ رکھے بس اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر مستقل طور پہ آداد دینے والا مؤذن وہ آداد دینے کے لیے پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے ایک بندہ جو کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے اب وہ آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے ادان دینے دیں یہ آگے سے غصے کے ساتھ کو جھٹک دیتا ہے پہلے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا اور اب آگے مجھے ادان دینے دو اس بیچارے کو ڈرا دھمکا کے بد دن کر کے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے وہ آ گیا ہے آدان دینے کے لیے اس کو آدان دینے دو پہلی صاحب سے اگر جگہ مل لی ہے آ کے, بیٹھ کے بیٹھا رہنے دو کوئی بات نہیں اس کو اور قریب کرو وزیر ترغیب دلاؤ چلے جائے تو اس کو جگہ دھمکا کے لگا دیا جائے تو میں اس سے باہر آ اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے خراب اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے ہاں اللہ سے ڈرنے والے بنے تو ٹھیک ہے پھر مسجد میں آ سکتے ہیں مسجد میں اجارہ داری بنانا بالکل غلط ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے مسجد میں اپنی جگہ متعین اور مخصوص کی ہوتی ہے جب بھین نماز پڑھیں گے اسی جگہ پہ پڑھیں گے اور پھر اگر کوئی بندہ نیا آ کے اس جگہ پہ آ گیا ہے اس کو آگے سے اٹھا دے دے چلو یہ میری جگہ ہے دونوں کام غلط ہے کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ بیٹھنا یہ بھی غلط مسجد میں ایک جگہ مختص کر لینا یہ بھی غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی لا وسطین الحد من المسجد مسجد میں کوئی بندہ ایسے اپنی جگہ پکی نہ کر لے کما یو البعیر جس طرح کے اونٹ اپنی جگہ ایک مختص کر لیتا ہے جانور ہوتے ہیں نا ان کو ان کے مالک کورلوں سے کھول کے پانی پلانے کے لیے نہلانے کے لیے لے کے جائیں چھوڑیں وہ اپنی خاص جگہ پہ آ کے بیٹھتا ہے جانوروں والی یہ حرکت مسجد میں نہ اپنا ہے کوئی آدمی پھر لا راج راجولہ بھی مجلسی ہی سنجلس پی تھی کوئی آدمی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہتے نہ بیٹھے براک تبسہ لوں کھلے کھلے ہو جاؤ اس حق پیدا کر لوں نیندی خوانے کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ ان کو جگہ دو یہ مساجد کے چند ایک آداب اور احکامات ہیں جن کا پاس رکھنا اور لحاظ رکھنا ہر مسلمان اور مؤمن آدمی کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں سبھی کو عمل کرنے کی توقی کتاب فرمائیے کیا ہے کہ کیا مسجد کی چھت ساتویں آسمان تک ہے اسی طرح ساتویں زمین تک مسجد ہی کہلاتی ہے یہ نہ تو قرآن ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کہنے والے کا قول ہے چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ مسجد لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد میں آسمان تک اور نیچے تاطر خرا تا تک مسجد ہی مسجد ہے تو میں یہ دعویٰ کر لیتا ہوں کہ مسجد ادھر سے جنوب تک تاحد زمین ادھر سے شمال تک تاحد زمین اور ادھر سے مغرب تک تاحد زمین اور ادھر سے مشرق تک تاحد زمین مسجد ہے اب اس کا کیا جواب ہے یہ میرا کال ہے کہنے والے نے کہہ دیا ہے کوئی حقیقت نہیں اس کی کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں سراسر بے سروپا بات ہے مسجد کی چھت پر رہائش رکھی جا سکتی ہے یا نہیں اس کی شری حیثیت کیا ہے مسجد کی چھت پر رہائش جمن میں نے ذکر کر دیا ہے کہ رکھی جا سکتی ہے مسجد کے اندر بھی ریاست رکھی جا سکتی ہے دیکھیں وہ تقریب اعتکاف بیٹھنے والے مرد اور عورتیں سب خیمے کہاں لگاتے ہیں مسجد کی حدود کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ ایک عورت اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا مسجد کے اندر مسجد نبی کے اندر اس کی سی رہتی تھی. مسجد کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی اسی طرح مسجد کے اندر خیمہ لگایا نبی کریم رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحیح بخاری کتاب المادی میں حدیث ہوئی. کیوں صرف اس لیے کہ تاکہ قریب سے عیادت کرنے۔ امام ابن اپنے سدا کے شادی نہیں ہوئی تھی ان کی رہائش مسجد کے اندر ہی تھی جب ان کی شادی ہوئی تو پھر انہوں نے مسجد کے باہر علیحدہ رہائش کا اپنا بندوبست کیا رہائش مسجد کے اندر بھی رکھی جا سکتی ہے پھر دوسری ایک اور بات سمجھ لیں کہ مسجد میں کہا جاتا ہے جو مسجد کی چار دیواری کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا مسجد کہلاتا ہے جبکہ شرح صرف وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کی گئی ہے وہ مسجد ہے باقی مسجد نہیں مثال کے طور پہ آپ کے یہ خانے اور لیٹرین اور غدو خانہ یہ عام تو مسجد کے اندر ہے لیکن شرعی حقیقت اور شرعی اعتبار سے یہ مسجد کے اندر داخل نہیں اسی طرح مسجد کی چھت یا مسجد کا طے خانہ اگر نماز پڑھنے کے لیے مختص ہے نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا ہے تو وہ مسجد ہے طے خانے میں آپ نے وہ دکانیں وغیرہ مثلا مارکیٹ بنا لی ہے تو وہ مسجد نہیں چھات پر رہائش تعمیر کر لی ہے تو جتنا حصہ رہائش کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ مسجد نہیں جتنا حصہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ مسجد ہے برف عام میں گو کے یہ لیٹرنگ غسل خانے اردو خان نے نماز پڑھنے کی جگہ جوتیاں اتارنے کی جگہ ساری مسجد کہی جاتی ہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ مسجد نہیں ہے شرعی اعتبار سے صرف اتنا حصہ مسجد قرار پائے گا جتنے حصے کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا ہے مسجد کی چھت آسمانوں تک پیخانہ وغیرہ زمین تک مسجد ہی ہے اس پر نہ کوئی قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے نہ کوئی نبی رسلات اسلام کا فرمان ہے لوگوں کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تفریح دے جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر کی طرف رو کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی قبرستان کو نماز کا مسجد نہیں بنایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبرستان میں نماز ادا کرنے تھے نماز جنازہ وہ قبرستان میں ادا کی جا سکتی ہے ہاں اگر قبریں موجود ہو تو قبروں کو ختم کر کے وہاں پہ مسجد تعمیر کر لی جائے یہ ٹھیک ہے بشرتی کے قبریں غیر مسربوں کی مسلمان آدمی کی قبر کا احترام کرنا وہ لازمی اور ضروری ہے ایسی جگہ پر جہاں پر قبریں موجود ہوں وہاں پر نماز نہیں پڑی جائے گی منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ ولحم